نمتن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں یہ آئےت کریمہ نازل ہوئی سیدا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسلمان نہیں تھے اور آپ شکار پر گئے ہوئے تھے واپسی پر آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیے اور معاملہ یہ ہوا تھا کہ تین دن تک آپ شکار کے پیچھے دوڑتے رہے لیکن شکار ہاتھ نہ آیا بڑے تھکے ہوئے تھے اور جب آدمی کا کام نہ ہو تو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے تھکن بھی زیادہ لگتی ہے نوالا ہاتھ میں لیا اور جیسے ہی منہ کے قریب لے گئے تو آپ کی کنیز کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہے آپ نے فرمایا کیوں روتی ہے تو اس کنیز نے قصہ سنایا کہ ابو جہل نے آقید جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بڑی توہین کی ہے بے ادبی کی ہے اور آپ کو زخمی بھی کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ حضور کے چچا ہیں تو حضور کو آپ پیار کرتے بھتیجا سمجھ کر اور بھتیجے کی محبت تھی تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے کے ساتھ اس نے ایسا کیا فورن نوالا جو ہے وہ وہیں رکھ دیا اور کمان لی اور خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو خانہ کعبہ پر اس وقت کافروں کا قبضہ تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہے سارے کافر جمع ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ وہ اپنے کارنامے سنا رہا ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی اس کے قریب بڑھے تو وہ یہ سمجھا کہ مجھے داد دینے کے لیے آئے ہوں گے یہ بھی تو ہمارے ساتھی ہیں جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اے ابو جہل میں نے تیرے متعلق یہ بات سنی ہے کیا یہ بات سچی ہے تو اس نے کہا ہاں میں نے ایسا ہے بس یہ سننا تھا کہ آپ نے اپنی کمان سے ابو جہل کو مارنا شروع کر دیا اور سات جگہ سے اس کے سر کو پھوڑ دیا لیکن آپ کی بہادری اور جرت اس قدر تھی کہ ابو جہل مار کھانے کے باوجود سہم گیا اور سب کو اس نے منع کیا کہ حضرت حمزہ کو کچھ مت کہنا کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کی شجاعت کے سامنے عرب کے بڑے بڑے شیر جو ہیں جرت نہ کر سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الشدا کو لقب دیا اسد اللہ اسد الرسلی ہی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں آئے اور سید الدا حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے بھتیجے میں نے آپ کا بدلہ لے لیا اب آپ اپنے رنج کو دور کر دیں دیکھا کہ حضور رنجیدہ ہیں تو حضرت تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے ابو جہل کو کیوں مارا تو کہا کہ میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا راقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں کہا ہاں تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اسی صورت میں خوش ہوں گا کہ جب آپ اسلام لے آئیں گے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ آپ اسلام لائے محبوب کریم کو خوش کرنے کے لیے اور آپ اسلام لے آئے اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اب من کانا میتن کیا جو کوئی مردہ ہو یعنی کافر ہو فاح نہ ہو پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی مسلمان کر دیا وجہ اللہ لہو اور اس کے لیے نور ایمان کر دیا یمشی شی فی الناس وہ اس نور کو لے کر لوگوں کے درمیان چلتا ہے کمم مسلوہ فی الظلمات کیا وہ اس شخص کی مثال ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو جیسے ابو جہل کہ کفر کے اندھیروں میں ہے لئی بخارج خور ایسے کفر کے اندھیروں میں ہے کہ اس سے وہ نکل نہیں سکے گا حضرت حمزہ شان کو بیان کیا گیا اور یہ آیت کریم اپنے حکم میں عام ہے جسے بھی ایمان مل جائے قرآن کا نور مل جائے وہ یقیناً باعث سے سعادت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نور ایمان و نور قرآن نصیب فرمائے کدا اسی طرح زئی نہرینا ماکانو یا ملون کافر جو برے کام کرتے ہیں وہ کافروں کی نگاہوں میں आरास्ता کیے گئے یہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب انسان گنا کرتا ہے تو گنا کرتے کرتے وہ ایک ایسے اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے گنا گنا نہیں لگتے بلکہ اچھے لگتے ہیں جب وہ اس اسٹیج پر پہنچ جائے تو پھر ہدایت ملنا بڑی مشکل ہوتی ہے مسلمانوں کے بارے میں بھی آج میڈیا اور مغرب کی یہی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے گناہوں کی نفرت نکل جائے جب گناہوں کی نفرت نکل جائے گی اور گناہوں کو وہ اچھا سمجھیں گے تو پھر ان کی ہدایت کے راستے بند ہو جائیں گے اللہ تعالی یہود و نصارہ کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے تو کافر اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں وہ اور اسی طرح جعلنا ہم نے کر دیا فی کل قرتی ہر بستی میں اکابر مجرمی ہاں مجرموں کے سرداروں کو لی یم قروفی تاکہ وہ اس بستی میں فریب کریں اور لوگوں کو اپنی مکاریوں کے ذریعے دین سے دور کریں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے رضب کا اظہار ان معنوں میں نہ فرمایا کہ ان پر عذاب آ جاتا اور ان کی ڈھیل ختم ہو جاتی انہیں ڈھیل دی گئی یہ اس کی مشیت ہے اس عائد کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس جس بستی میں انبیاء تشریف لے گئے یا جس جس بستی میں مبلغین سمجھانے کے لیے گئے تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ اس بستی کے سردار ہوتے ہیں یا عہدے ہیں یا منصب والے ہیں یا مالدار ہیں حکومت والے ہیں کیونکہ عوام ان کے پیچھے چلتی ہے اسی لیے آج اگر آپ ایجنسیوں کی معلومات حاصل کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی کہ ایجنسیاں جب کسی ملک میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں کسی ملک میں دین سے دوری وہ پیدا کرنا چاہتی ہیں یعنی وہ ایجنسیاں جو کافروں اور یہودیوں کی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں وہ ٹو پرسن لوگ پوری عوام کے کہ جو کروڑ پتی ہوتے ہیں ارب پتی ہوتے ہیں یا عہدے ہوتے ہیں یا بیوروکریٹس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا حکمراں ہوتے ہیں وہ ان سے روابط بڑھا کر انہیں دین سے دور کر دیتے ہیں جب وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو نائنٹی ایٹ فیصد عوام تو انہیں پیچھے چلتی ہے اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان کے اگر کوئی بڑے لوگ حکمراہی کی طرف رغب ہو جائیں تو لوگ کم از کم اتنا تو کرتے ہیں کہ اگر ان کا ساتھ نہ دے سکیں تو اس کاموں کو برا بھی نہیں سمجھتے ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے تو ہر بستی میں سرداروں نے انبیاء کی مخالفت کی اور ان سرداروں کی وجہ سے اس بستی کے لوگوں نے بھی انبیاء کی مخالفت کی وما یم قرون اللہ وہ خود اپنی جانوں کے ساتھ فریب کر رہے ہیں وما ماں یش اور وہ شعور نہیں رکھتے یعنی خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں وہ عیدا جا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے قالو وہ کہتے ہیں لنحتا رسول اللہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں وہی نہ مل جائے جو وہی رسولوں کو عطا کی گئی یعنی وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہماری پوری بستی میں ایک ہی ذات پر وہی کیوں نازل ہوئی انہیں ہی نبی کیوں بنایا گیا ہر ایک پر وہی نازل ہو اور ہر ایک فرشتے کو دیکھے یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء کے برابر سمجھا اللہ تعالیٰ جسے نبی بناتا ہے اسے مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اعلم حیص یجعل رسالتا اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کا زیادہ مستحق کون ہے اور وہ کسے نبی بنائے کسے رسول بنائے اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرمو صغار عند اللہ ان قریب مجرموں کے لیے اللہ کے پاس ذلیل کرنے والا عذاب ہے وہ اذابن شدید اور عذاب شدید ہے بیما کانو یم قرود اس وجہ سے کہ وہ فریب کیا کرتے تھے گناہ کیا کرتے تھے اب آیت ایک سو پچیس یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں شرح صدر کا ذکر ہے شرح صدر کے پہلے معنی سمجھ لیجیے شرح صدر کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے لیے سینا کھل جائے عبادتوں میں لذت محسوس ہو گناہوں سے نفرت ہو جائے اور عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے اسے کہتے ہیں سینہ کھل گیا اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے اور ہمارے لیے نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا آسان فرمانے دے فمین دلہ يَهْدِيَهُ جسے اللہ تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے یش راخت سدرہ اسلام اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ يُرِدْ یو رد ایں ہو اور جسے اللہ تعالی ناراض ہو کر گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ناراض ہو کر یج الد رہو دو اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور بھاری کر دیتا ہے کہ ان ماں یسواں اس کی کیفیات ایسے ہوتی ہیں گویا کہ کسی کی زبردستی کرنے پر وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے بغیر سیڑھی کے اور بغیر رسی کے اگر کسی سے کہا جائے کہ آپ اوپر چڑھیے تو بتائیے اس کے لیے کتنا مشکل کام ہے وہ دیکھ کر کہتا نہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے ایسا ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے نماز اگر پڑھنے کا کہا جائے تو انہیں بہت بھاری لگتا ہے نیکی کا کہا جائے تو انہیں بھاری لگتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے زمرے میں شمار نہ فرمائے اور اللہ تعالی ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے سینے ہدایت سے منور ہو گئے اور سینے کھل گئے اپ نے دیکھا ہوگا بال لوگوں کو نماز کی دعوت دی جائے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے سینے اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ وہ وضو کر کے بلکہ وضو تو کیا غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر مسجد میں آئے ہیں نکاح میں شرکت کے لیے اندر جماعت ہو رہی ہے لیکن وہ چار رکعات نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے یہ کیا ہے یہ عبادت کے لیے سینے تنگ ہیں کھڑے رہ کر ایک ایک گھنٹہ انسان بات کر لیتا ہے لیکن نماز کے لیے آئے اور امام صاحب لمبی قرآن کر دیں خوشن ترابی کے اندر تو کھڑا نہیں رہا جاتا اللہ تعالی ہمیں عبادت کا وہ ذوق عطا فرمائے جو اس نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمایا حضرت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا نماز پڑھتی ہیں اور جب پہلی رکعت کا پہلا سجدہ کرتی ہیں تو سجے کی وہ لذت پاتی ہیں وہ لذت پاتی ہیں کہ رات ختم ہو جاتی اور آپ کا سجدہ ختم نہ ہوتا عرض کرتی یہ پروردگار راتیں بڑی چھوٹی ہیں تیری بندی فاطمہ کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا کدا علی کا اسی طرح یجعل اللہ, اللہ تعالی نے اسی طرح گندگی کو رکھ دیا لا یؤمنون ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ان کے دل گندے ہو گئے اب جب تک توبہ سے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر وہ اپنے دل کی صفائی نہ کریں اس وقت تک وہ ایمانی اور قرآنی نور سے منور نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہمارے دل کو صاف کر دے اور نور سے پر نور کر دے وہ ہادہ سے غربی کا مستقیم اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے خد فسل قومی کرون بے شک ہم نے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے لہم دارو سلامی رب بہن نصیحت قبول کرنے والے توبہ کرنے والے شریعت پر چلنے والوں کو بشارت دی جا رہی ہے لحمدارالسلامی رب ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر جنت ہے ولیم اور اللہ ایسے لوگوں کا دوست مددگار اور مولا ہے بِمَا كَانُوا یا اس وجہ سے کہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے اللہ اکبر وہ یومریاح شروع ہوم اور اس قیامت کے دن وہ اللہ تعالی تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور فرمائے گا یا معشر جن نے اے جنات کے گروہ خدستک سر تم منل انس بے شک تم انسانوں سے زیادہ تھے کسرت میں تھے اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ قدث تختر تم منل انس جو پر اس کے معنی یہ ہے کہ اے جنات تم نے انسانوں سے بڑے فوائد حاصل کیے اور خوب انہیں نادان بنایا اقالا اولیا من منل انس ان جنات کے انسانی دوست کہ پروردگار ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا وہ بدنا اج اللہ اجل اور ہم پہنچ گئے اس مدت پر جو مدت تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی موت آ گئی قبر کی زندگی گزاری اب قیامت کے میدان میں ہم آ گئے اس آہایت کریمہ میں جنات کا ذکر ہے انسانوں کا ذکر ہے اب آپ سوچیں گے کہ جنات کے دوست انسان کون ہوتے ہیں یہ جتنے جادوگر ہیں یہ منتر پڑھ کر جنات سے خصوصاً سرکش جنات سے دوستیاں کرتے ہیں اس میں کفریہ اور شرکیاں منتر جب پڑھتے ہیں تو سرکش جنات جسے ہم شیاتیم کہتے ہیں یہ خوش ہو کر ان کے دوست بن جاتے ہیں یا ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ جو کہتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں اسی کا نام جادو ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال لوگوں کو حاضری کا نام دیا جاتا ہے تو وہ بھی حاضری میں کوئی بزرگ نہیں آتے وہ جن ہوتا ہے کیونکہ شرعی طور پہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے جسم میں کوئی انسان حلول نہیں کر سکتا نہ اس کی روح حلول کر سکتی ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب اس شخص پر جسے ہم کہتے ہیں جی حاضری آ گئی اور وہ بولنا شروع کرتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن بول رہا ہے تو وہ پہلے نیکی کی دعوت دے گا اچھی باتیں بتائے گا کہے گا نماز پڑھا کرو پھر کہے گا میں اجمیر سے آیا ہوں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس کے سامنے ہی میرا مزار ہے وہاں سے میں آیا ہوں اس طرح کی باتیں کرے گا لوگ بڑے متاثر ہوں گے کہ یہ اچھی جی اچھی باتیں کر رہا ہے پھر یہ سرکر جنات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہت اچھی جی اچھی باتیں کرتے ہیں جب اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں تو وہ سوالات میں پہلے تو بڑی اچھی جی اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ آپ یا سلام و کت یہ کیجئے وہ کیجئے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر تمہارے ایک رشتے دار نے رسک میں بندش کر دی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کس نے کی ہے اس کا نام شین سے آتا ہے اس نے کی ہے اب یہاں جن جو ہے اس موقع پر شرارت کرتا ہے اب کیا ہوگا جتنے رشتے داروں کے نام شین سے ہیں انسان اس کا دشمن بن جائے گا اسی طرح انسان شیطان کی جو باتیں مانتا ہے تو شیطان بھی تو سرکش جنات ہیں اللہ تعالی فرمائے قول نارماکم ارشاد فرمائے گا جہنم تم سب کا ٹھکانا ہے خالدین فیح ہمیشہ ہمیشہ اس میں تم رہو گے اللہ, ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ گناگار ہے تو جتنا عرصہ اللہ تعالی چاہے گا وہ جہنم میں رہے گا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوگا ان نوبا کا حکیم نالیم بے شک آپ کا رب حکمت والا علم والا ہے وہ کدال کا نولی بادم بیما کانو یک اسی طرح بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ہم مسلط کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ گناہ کرتے ہیں مفسرین اس آیت کریما کے تحت فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اس صورت میں لڑائیاں ہوتی ہیں ایک گناہگار دوسرے گناگار سے لڑتا ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ایک کے ذریعے دوسرے کا حساب جو ہے دنیا کے اندر دنیاوی معاملات کے اندر اسے تکلیف کی صورت میں چکایا جاتا ہے اور اسے مزہ چکھایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حکمران ظالم ہوتے ہیں جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جب لوگ گناہ ہوتے ہیں تو ان پر حاکم بھی گناہ مسلط کیے جاتے ہیں ظالم مسلط کیے جاتے ہیں وہ کسی پر رحم نہیں کرتے اگر تمہیں ظلم سے بچنا ہے اور عدل و انصاف چاہیے تو تمہیں چاہیے کہ تم نیک بن جاؤ تو تمہارے حکمران بھی اللہ تعالیٰ نیک عطا فرمائے گا